اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفسی وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي قَانَتْ حَادِرَةَ الْبَحْرِي اور سوال کر ان سے اس بستی کے بارے میں كانت حاضرت البحری جو کہ سمندر کے پاس تھی یا سمندر کے کنارے پر تھی اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ جَبْ وہ سے تجاوز کرتے تھے ہفتے کے دن ارتا عتیم جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں یوم سبتی ہم ان کے ہفتے کے دن شر پانی سے منہ باہر نکالنے والی و یوم لا یسپیتون اور جس دن وہ ان کا ہفتہ نہیں ہوتا تھا لاتعتیم وہ ان کے پاس نہ آتی تھی کلالی کا نبلوہم اسی طرح نبلوہم ہم ان کی آدمائش کرتے تھے بیما کانو یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے وہی قالت عمت اور جب کہا گروہ نے نصیحت کرتے ہو قومً ایسی قوم کو اللہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے اور معذب یا عذاب دینے والا ہے عذابن شدیداً سخت عذاب کالو تو انہوں نے کہا معذرت اللہ ربی تمہارے رب کی کے سامنے عذر کرنے کے لیے عذر پیش کرنے کے لیے والا اللہ تقون اور شاید کہ وہ ڈرنے والے بن جائیں یا شاید کہ وہ ڈر جائیں فلمس پشچپ وہ بھول گئے ماں وہ چیز کی روبی ہی جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی انجئی نلدینہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو یعنی جو منع کرتے تھے برائی سے وہ اخذینہ ڈالام اور ہم نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم विवाकान युफसूकून उस वजह से के वो نافرمانی کرتے تھے فسق کرتے تھے فلما اتوا عمانه عنه تو جب وہ حد سے گزر گئے اس چیز سے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا قلنا لهم ہم نے کہا ان کو کو نو ہو جاؤ قیرادتن بندر خاسئین ذلیل واذ اور جب تعدنا رب کا تیرے رب نے اعلان کر دیا لن علیہ کہ ان پر وہ بھیجے گا یوم اللہ القیامتی قیامت کے دن تک من ایسا آدمی یسوم جو چکھائے ان کو سو العذی عذاب کی برائی ان ربا کا بے شک تر عرب لسری العقاب البتہ جلد سزا دینے والا یا سزا کی جلدی والا ہے وہ ان اور بے شک وہ لاغفورن البتہ بہت زیادہ بخشنے والا رحیم خوب رحم کرنے والا ہے وہ کتا نا اور ہم نے ان کو تقسیم کیا فل اردی زمین میں عماََََََََََََ مختلف گروہوں میں مختلف ٹکڑوں میں من ہوں ان میں سے كچھ نيک ہے من ہوں دونا اور کچھ اس کے علاوہ وہ بلو ہم نے ان کو آزمايا بلحسن اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ اچھے حالات اور برے حالات کے ساتھ لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں باز آ جائیں فخلفا من بعدہم خلف تو جانشین بنے ان کے بعد خلف برے لوگ وارث الکتابہ وہ وارث بنے کتاب کے یاخذونا وہ لیتے ہیں اراد ہذا الادنا اس حقیر دنیا کا سامان و اور وہ کہتے ہیں سیغفر لنا ان قریب ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا وہ مصرو ہو اور اگر ان کے پاس آئے سامان اس جیسا یا خزو ہو تو وہ اس کو لے لیتے ہیں علم یوقد علیہم کیا ان سے نہیں لیا گیا میثاق الکتابی کتاب کا وعدہ اللہ یقول علی اللہ کہ وہ نہ کہیں اللہ پر الا الحق مگر حق ہی ودارسوا اور انہوں نے پڑھا مافی ہی جو اس میں ہے ود دارل اخرتو اور آخرت والا گھر خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یہ جو ڈرتے ہیں افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے کیا تم عقل نہیں رکھتے والذین اور وہ لوگ یمسیکونہ بالکتابی مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو واقام الصلاۃ اور قائم کیا انہوں نے نماز کو انا بے شک ہم لا نہیں ضائع کرتے اجر المصلحین اصلاح کرنے والوں کے اجر کو واذ اور جب لقدنا بلند کیا الجبلہ پہار کو فوقاہم ان کے اوپر کہ انہو ذلہ گویا کہ وہ ایک سائبان ایک چھتری ہے بدنو اور انہو یقین کر لیا انہو واقع بیہم کہ وہ گرنے والا ہے خضو پکڑو ما اعطیناکم جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے بقوت ان قوت کے ساتھ وذکرو اور یاد کرو ما ہی جو اس میں ہے لَعَلَّكُمْ تَاكِي تُمْ تَتَّقُون پرہیزگار بن جاؤ بچ جاؤ و از اور جب آخاز ربو کا پکڑا تیرے رب نے من بنی آدم بنی آدم سے منظہوری ہم ان کی پشتوں سے ضروریات ہوں ان کی اولاد کو وہ اشادہ اور ان کو گواہ بنایا اعلی انفوسیم اپنی جانوں پر آلستو کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب کالو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں شہید ہم نے گواہی دی انتقولو کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو یوم القیامتی قیامت کے دن کننا بے شک تھے ہم انہادا اس سے غافلین غافل او تقولو یا تم کہو انشرا کا بے شک صرف شرک کیا ہے آبا ہمارے آبا نے قبل اس سے پہلے ونہ اور تھے ہم درریت اولاد ان کے بعد افات تحلیکونا کیا تو ہم کو حالات کرتا ہے بما فعل المبتلون جو کیا یا باطل پرستوں نے باطل والوں نے وقذالک اور اسی طرح ہم ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں لعلهم يرجعون تاکہ وہ پلٹ آئیں لوٹ آئیں وطل عليهم اور تلاوت کر ان پر نبا الذی اس شخص کی خبر کو اتیناہو آیاتنا جس کو ہم نے دی اپنی نشانیاں آیات فَنْسَلَخَ مِنْحَا وہ اس سے نکل گیا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ تو اس کے پیچھے لگا شیطان فَقَانَ مِنَ الغاوین تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا تو ہم اس کو رفعت دیتے بلندی دیتے اس کے ساتھ ولاکن نہ ہو لیکن وہ اخلادہ میں ہمیشہ رہا زمین کی طرف چمٹ گیا تباہ ہوا ہو اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی فاماسالو ہوں تو اس کی مثال کا ماسالل قلبی کتے کی مثال کی طرح ہے ان تحمل علیہ یلحس اگر اس پر بوجھ لگا ڈالے تو وہ زبان لٹکاتا ہے یا اگر تو اس پر حملہ کرے یلحف وہ ہانپتا ہے زبان لٹکاتا ہے او رک یا اس کو چھوڑ دیں یلحف تو وہ ہانپتا ہے زبان نکالتا ہے ضانی یہ مصر القوم القوملہ اس قوم کی مثال ہے قبضہ بوبی آیاتینا جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا فقصص القصصات و بیان کر واقعات تاکہ وہ غور و فکر کریں ساء مثالاً القوم الذین بری ہے مثال اس قوم کی یا بری ہے مثال کے اعتبار سے وہ قوم الذین قذبوا بھی آیاتینا جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا وَأَنفُسَهُمْ قَانُوا يَزْرِمُونَ اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِي جس کو اللہ تعالی ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جس کو گمراہ کر دے الخاسرون پس وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں والقد اور البتہ تحقیق ذرا انا ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے کتورم من الجنی بہت زیادہ جنوں کو والانسی انسی اور انسانوں کو نہ ہم ان کے لیے قلوب دل ہیں لافتہ ہونا بھی ہا ان کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں والا ہم اور ان کے لیے آئین ان آنکھیں ہیں لا سونا بھی ہا کہ جن سے وہ دیکھتے نہیں والا ہم اور ان کے لیے ایسے کان ہیں لاسماون بھی جن سے وہ سنتے نہیں اولا کل انعام یہ چوپاؤں کی طرح ہیں بل هم ازل بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اولاکا ہم لافلون اور یہی لوگ غافل ہیں وللہ وَلِ الاسماء الحسناء اور اللہ کے لئے ہیں اچھے نام فدعوہ بیہا تو اس کو پکارو ناموں کے ساتھ وادر اللذین اور چھوڑ دون لوگوں کو یلحدونا فی اسمائی ہی جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں سو یجزونا ما کارو یعملون ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے اس چیز کی جو وہ عمل کرتے تھے خلق نا اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایک امت ہے وہ ہدایت دیتے ہیں حق کے ساتھ ہی اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں وہ اور وہ لوگ قذبوا بھی آیاتی نا جنہوں نے جٹلایا ہماری آیات کو من حیث ہم انہیں آہستہ آہستہ کر لے جائیں گے من منحطلہ جہاں سے وہ نہیں جانتے وہ املیلا اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں متین یقینا میری پکڑ بہت سخت ہے مضبوط ہے میری تدبیر بڑی مضبوط ہے اولم یہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا ما بھی صاحب ہی من جنہ کہ ان کے ساتھی کو, کو کوئی جنون نہیں ہے ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر نظیرن درانے والا مبینن واضح اولم ینظرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا فی ملکوٹ السماوات والارضی زمین و آسبان کی سلطنت میں وما خلق اللہ من سین اور اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وَأَنْ عَسَاءً يَقُونَا اور یہ کہ قریب ہے کہ قد اقتارا وَعَجَلُهُم قریب آ چکا ہو ان کا وقت مقررہ وقت مقررہ تو نہیں ہے کوئی ہدایت دینے والا اس کو وہ یادارو اور وہ ان کو چھوڑتا ہے فی اپنی سرکشی میں یاقل کے اندھے ہیں عقل کے اندھے پن کو کہتے ہیں یس ال کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انسا آتی قیامت کے بارے میں ارسا کب ہے اس کا قیام کل کہہ دیجیے اندار بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے لا یو نہیں وہ ظاہر کرتا لی ہا اس کے وقت کے لکو اللہو مگر وہی یا اس کا وقت نہیں ظاہر ہوتا مگر اسی پر ہی فَقُلَتْ فِي وَالْأَرْضِ بھاری واقع ہوئی ہے آسمانوں پر اور زمین پر لا نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس اللہ مگر بغتتن اچانک ہی یس ارونا کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کا ان انہا گویا کا آپ خوب واقف ہیں اس سے پل کہہ دیجیے انم انما اللہی یقیناً اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے ولا اکثر نہ لا يعلمون لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے قل کہہ دیجئے لا کو میں نہیں مالک لنفسی اپنی جان کے لیے کسی نفع کا ولا ذرن اور نہ نقصان کا اللہ ما شاء اللہ مگر جو اللہ تعالی نے چاہا و لو بار اگر میں غیب کو جانتا من خیری تو میں بہت زیادہ جمع کر لیتا خیر کو یا میں حاصل کر لیتا بہت زیادہ بھلائی مسانی اور نہ مجھ کو کوئی برائی ان انا نہیں ہوں میں اللہ نظیر و بشیر مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا علی قومی ایمان لانے والی قوم کے لیے خالہ من منسم واحدہ وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے وا جا منہا زوجا اور بنایا اس سے اس کا زوج لی لیسکونا الیہا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف فلمہ تغشاہا تو جب اس نے اس کو ڈھانپا حملت حملا خفیفا تو وہ حلقا سا اس نے حمل اٹھایا فمرت بھی وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی فلمہ استلت تو جب وہ بوجھل ہوئی دعا باللہ ربہما تو ان دونوں نے دعا کی اپنے اللہ سے جو کہ ان دونوں کا رب ہے ل انتانا اگر تو نے ہم کو دیا صالحاً صحیح سلامت ل نہبتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من شاہین شکر کرنے والوں میں سے فلما تو پس جب آتا ہما صالحن ان دونوں کو دیا اللہ نے تندرستی سلامت بچا جا آ تو وہ دونوں بنانے لگے اس میں شریک ما اس چیز میں آتا ہوما جو اللہ نے ان کو دیا تھا فتح اللہ پس بلند ہے اللہ تعالی عن اس چیز سے یو شریکون جو وہ شریک بناتے ہیں ایوشریک کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ما اس چیز کو لا شیئن جو نہیں پیدا کرتا کچھ بھی حالانکہ ان کے لیے کسی مدد کی والا نہ ہی وہ خود اپنی مدد کرتے ہیں وإن تدعوهم الہدا اور اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف لا یا وہ آپ کی پیروی نہیں کرتے سوا ان برابر ہے تم پر ادا او تم من کیا تم ان کو بلاؤ ام ان تم سامتون یا تم خاموش رہو انبینہ یقیناً جن کو تم پکارتے ہو مندون اللہ اللہ کے علاوہ امثالکم تمہارے جیسے ہی بندے ہیں فدم پس ان کو بلاؤ فلستی بولا تو وہ تمہاری پکار کو سنے ان کن تم سادقین اندن تقو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ادا مصح مقاف شیطانی جب ان کو چھوتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی چکر تح یا کوئی وسوسا دکار نصیحت حاصل کرتے ہیں ف ادا مبسروں تو وہ اچانک بصارت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ اخوان اور ان کے بھائی یا مدونہ ہوں وہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں سرکشی میں فم مالا یقرون پھر وہ کمی نہیں کرتے و از عالم تم بھی اور جب تو ان کے پاس نہیں لایا کوئی آیت قالو تو کہتے ہیں لو لجت کیوں نہیں تو نے چنا اس کو کل کہہ دیجئے انا ماں بے شک میں تو صرف اور صرف پیروی کرتا ہوں ما اس چیز کی یو ہا ا لیا ربی جو وحی کی گئی ہے میری طرف میرے رب کی طرف سے ہاوا بس میرے ربی یہ بصیرتے ہیں تمہارے رب کی طرف سے وہ ہدن اور ہدایت ہے وہ اور رحمت ہے بھی قومی ایمان لانے والی قوم کے لیے وہ ادا قری القرآن اور جب پڑھا جائے قرآن فست ملا ہوں تو اس کو غور سے سنو وہ انسی اور چپ رہو لا اللہ تاکہ تم رحم کیے جاؤ وزقربا کا اور ذکر کر اپنے رب کا فی نفسی کا اپنے دل میں کر چپکے اور نہ تو ہو جا غافلوں میں سے ربی کا جو تیرب کے پاس ہیں لاس تک میرونا عبادتی ہی وہ نہیں تکبر کرتے اللہ کی عبادت سے وہ یو اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں والا یسون اور وہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں